یزید کو ولد الحرام کہنا صحیح ہے کیا یزید کو ولد الحرام کہنا صحیح دیکھیے اگر یزید کو ولد الحرام کہا جائے ما اللہ تو یہ گالی ہوگی حضرت امیر معاویہ اور ان کی زوجا پر کسی پر کوئی الزام لگائے تو شریعت میں اس کی حد قضف یعنی اس کو اسی درے لگائے جائیں گے اگر یہ اسلامی حکم جاری ہو جائے کہ کوئی کسی پر الزام لگا ہے اور وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کو اسی درے لگیں دو چار دس کے دورے لگ جائیں لوگوں کے دماغ ٹھکانے آ جائیں اور آپس کے ماحول میں بھی ہم کسی ایک دوسرے پر الزام لگانے سے بازر ہیں پھر دوسری بات کیا ہے کہ صحابہ کرام علی مریدوان کہ سب کے سب ہمارے نزیک قابل تعظیم قابل عظمت جن کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا رضی اللہ عنہم ان ہوم رد لمن خشی ربہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہو گئے اور یہ منصب کسے ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے خوف الہی رکھنے والے تو جن کے جنتی ہونے کی بشارتیں قرآن مجید اور بے شمار احادیث میں موجود ہوں تو یہ تو برہ راز گالی حضرت امیر معاویہ اور ان کے زوجہ پر ہوگی اس لیے ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اور کسی نے کی تو اس کو توبہ کرنی چاہیے